بالله من بادی طانضیم بسم اللہ وقال رسول اللہ صلّہ علی وسلمت سبحان ربك رب کرب العزت اماں یسفون وسلام العلمرسلین الحمد للّہ رب العالمین اللّہ صلی علا سیدہ محمد الما عل سید محمد المبارک وسلم اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے بدے کا دیکھنا اتنا ناقص دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے تو اسے رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا جب کہ اللہ رب العض کا دیکھنا اتنا کامل ہے کالی رات ہو کالی چٹان ہو اس کے اوپر اگر کالی چونٹی بھی چل رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں بندے کا سننا اتنا ناقص ہے ایک وقت میں دو تین آدمی گفتگو کریں تو اسے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی چنانچہ فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی اور بات کر رہا ہو تو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہتا ہے پلیز آپ لوگ آہستہ بولیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تو بندہ ایک وقت میں چند لوگوں کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا جب کہ اللہ ہر برعزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ عدمر اصلاط والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان مرد عورت بچے بوڑھے اگر سارے کے سارے کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں سب دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں سب کی الگ الگ دعا کو سن لیں اور اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دیں تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہیں اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے وہ پروردگار اپنے علم میں بھی کامل ہے چناتے انسان اپنے دل میں جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں یا علم و خواہ ان تلعین تخفی تخصد وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اس لیے نبی علی السلام نے صاحب لانم کو سب سے پہلے جو بات سکھائی وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں اور وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے تعلم نل ایمان تعلمنا عالم پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہوب مآکم اینما کن تم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو ایک و طے چیز کا علم ہونا یہ الگ بات ہے ایک ہے اس کا استحظار نصیب ہونا یہ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم تین ہوں تو چوتھا وہ ہوتا ہے چاروں تو پانچواں وہ ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں مگر اس کا استظار حاصل نہیں ہوتا ہر ایک کو اس کی وجہ سے جب گناہ کا موقع آتا ہے تو پھر خدا یاد نہیں آتا پھر انسان گناہ کر لیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معیت کا استظار حاصل ہو اور آدمی کی کیفیت ایسی ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اس لیے سعید عمر فاروق لانو فرمایا کرتے تھے افضل الذکر ذکر و حرم اللہ کہ افضل ذکر وہ ہے کہ انسان کو گناہ کے موقع پہ خدا یاد آ جائے جس بندے کو گناہ کرتے ہوئے خدا یاد نہ آیا وہ کہاں کا ذاکر بن گیا وہ تو عدد پورے کرتا پھر رہا ہے اوپر سے تسبیح اندر سے میاں اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا ایسے ذکر کا کیا فائدہ اصل ذکر کا مقصود تو یہ تھا کہ انسان کو گناہ کرتے وقت شدہ یاد آ جاتا اور وہ ڈر جاتا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو یہ معیت انسان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے چنانچہ نبی رسعۃسام نے صاحب کرام کو اچھی طرح یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہوں کوئی اور نہیں ہوتا اس وقت بھی میرے لیے کپڑے پہننے ضروری ہیں کیا میں کپڑے اس وقت اتار سکتا ہوں تو نبی السلام نے فرمایا ہاں اس وقت بھی کپڑے پہنو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گویا یہ یقین بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا جو استحصار ہے وہ ہر وقت میں حاصل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں چنانچہ صاحب کرام کا یقین اتنا بن گیا تھا کہ حضرت البر صدیق لانو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا تو میں کھڑے کھڑے اپنے جسم سے کپڑا الگ نہیں کرتا تھا بلکہ جب میں بیٹھنے لگتا تو زمین کے بالکل قریب ہوتا تھا تب میں کپڑے ہٹاتا تھا مجھے اتنا یعنی عجیب لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنے جسم سے کپڑے الگ کیسے کروں تو یہ ان کا یقین بن گیا تھا اس لیے شریعت نے اس بات کی تلقین کی کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ایک چادر استعمال کریں تاکہ چادر کے اندر وہ آپس میں ملاقات کریں تو یقین بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اب یہ یقین اگر دل میں آ جائے تو پھر انسان گناہوں کے موقع سے آسانی سے بچ جاتا ہے آج کل کی سائنسی دنیا نے ویڈیو کیمروں کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے قانون کو لاگو کرنا شروع کر دیا چنانچہ ٹریفک کی اسپیڈ کے معاملے میں آپ غور کریں کہ ایک بندہ ہے نوجوان گاڑی ہے اس کے پاس سڑک بھی بہترین بنی ہوئی ہے تو دل میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ گاڑی کی سپیڈ کو بڑھایا جائے تو لوگ لمٹ کو کراس کرتے ہیں ان کو روکنے کی خاطر سڑکوں کے اوپر کیمرے لگائے جاتے ہیں اور وہ کیمرے ان کو چیک کر کے ان کو فائن کرتے ہیں ان کو ٹکٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے سپیڈ بڑھائی تو مجھے ٹکٹ ملے گی مجھے نگیٹو نمبر مل جائیں گے اور میرا ل... میرا لائسنس ختم ہو جائے گا اس لیے وہ سپیڈ نہیں بڑھاتے اسی طرح شاپنگ مال کے اندر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں کا مال پڑا ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اٹھا بھی سکتا ہے اس کی اسپیسیفکیشن بھی پڑھ سکتا ہے لیکن چوری کوئی نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ان کا سٹاف ہوتا ہے جو ہر وقت کنٹرول روم کے اندر بیٹھا ہوا کسٹمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بندہ کوئی شاپ لفٹنگ کرتا ہے شاپ پیکنگ کرتا ہے کوئی چیز کی بھی تو فوراً اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اس ڈر کی وجہ سے اب کروڑوں کا مال سامنے ہوتا ہے مگر کوئی مال اٹھانے کی جورت نہیں کرتا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو یہ احساس دل میں ہو کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو بندہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرتا یہ تو آج سائنس کی دنیا نے کر لیا لیکن شریعت نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت یہ تصور دیا جب دنیا جانتی نہیں تھی سائنس کیا چیز ہوتی ہے اور شریعت نے یہ تصور دیا کہ دیکھو اللہ ہر وقت دیکھتا ہے دیکھیں ویڈیو کیمرے ہر وقت تو نہیں ہوتے اور جہاں ویڈیو کیمرے نہیں ہوتے وہاں قانون کیسے لاگو کریں گے چنانچہ ایک مرتبہ ایک بڑے ملک کے ایک بڑے شہر میں بجلی ڈیڑھ منٹ کے لیے چلی گئی تو کئی ملین ڈالر کی شامان چوری ہو گیا چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ ویڈیو کیمرے کام نہیں کر رہے تو ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے آپ ان لا کو انفورس نہیں کر سکتے لا کی انفورسمنٹ کا بہترین طریقہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کا اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کر دیا جائے کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا تو بھی اللہ کا ڈر ہوگا دل میں وہ زمین کی پستیوں میں ہوگا تو بھی اللہ کا ڈر ہوگا دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے یہ تصور دیا انسان کو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں چنانچہ انسان اللہ کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے نبی علیہ ساۃۃ السلام نے یہ یقین اس طرح صحابہ میں پیدا کر دیا تھا ہر چھوٹا بڑا صحابی یہ ہر وقت یقین رکھتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں لہذا گناہ کے مواقع ان کو ملتے تھے مگر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے تھے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ابو مرشد رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے زمانۂ جاہلیت میں مکہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے چنانچہ وہ اسلام لے آئے اور مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے کافی عرصے کے بعد ان کو تجارتی وجہ سے ایک دفعہ مکہ مکرمہ آنا ہوا تو مغرب کے قریب وہ مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے کہ ان کو ان اس عورت نے دیکھ لیا جو ان کے ساتھ اٹیچ تھی اس نے ان کو سلام کیا اور جو گانے لڑکیاں گاتی ہیں اس نے بھی وہی گانا شروع کر دیا آئی لو یو آئی مس یو بڑا عرصہ ہوا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میرا خامن تجارتی سفر پہ گیا ہوا ہے تو میں اکیلی ہوں آپ اپنے کام سمیٹ کے رات کو آ جانا اور میرے ساتھ آج رات گزارنا ابور سج رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا میں تمہارے پاس نہیں رات گزاروں گا اس نے کہا کیوں آپ تو مجھے دیکھنے کے لیے ترستے تھے اور منتیں کیا کرتے تھے کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں آج میں آپ کو خود انوائٹ کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا ابو مرص اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس میں نہیں آؤں گا اب وہ عورت جو تھی وہ ذرا حیران تھی اس بات پہ کہ بھئی مسئلہ کیا ہے مگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے اور اس کی نگاہیں نیچی ہیں میری طرف دیکھ نہیں رہا اس نے کہا کہ ابو مرشید تم میرے چہرے کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہے ابو مرشید اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اب ایسے چہرے کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اب میری نگاہیں غیر محرم کے اوپر نہیں پڑ سکتی اب اس کے بعد اس عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ان کے بازو کو ہاتھ کو پکڑے اور ان کو اپنے قریب کرے تو ابو مرشید اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرے طرف ہاتھ مت بڑھانا ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا تو وہ عورت فیل کر گئی کہ یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ بندہ ہے تو وہ پھر وہاں سے چلی گئی اب دیکھیں ایک صحابی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے عورت خود بتا رہی ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں آپ آئیں گے تو میں آپ کا استقبال کروں گی مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس گناہ سے رک گئے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی تو سابق رام لانو کے دل میں یہ چیز اچھی طرح اتر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اس لیے وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے اور ہر گناہ کے موقع پہ انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا مشہور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر پہ تھے ویرانے میں ان کو ایک گڑریہ ملا ایک, آدھ ایک نوجوان ملا دیہاتی جو بکریاں چرا رہا تھا اب یہ دیہاتی نوجوان جو بکریاں چراتے ہیں ان کے پاس عام طور پہ علم کم ہوتا ہے یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عمر ابنِ عمر لانو نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ لو ہم اس کو ذوا کریں گے اس کا گوشت بھون کے کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے تو اس نے کہا جی کہ یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں ان کا بھائی تمہاری تو نہیں ہے لیکن تم مالک کو بتا دینا کہ بکری کو ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو جب یہ کہا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اچھا اگر میں مالک کو یہ کہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا فعین اللہ پھر اللہ کہاں ہیں تو حضرت عبدالبن اللہ بہت مزے لے لے کے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو نبی الاسلام کی تعلیمات کیسی ہیں کہ جنگل کے اندر ایک گڈریا بھی اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ حقیقت حال کیا ہے تو نوجوان مردوں کے دل میں بھی ایسا ڈر آ گیا تھا اور نوجوان بچیوں کے دل میں بھی ایسا ڈر آ گیا تھا چنانچہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں رات کے وقت مدینہ تیوہ کی گلیوں میں واک کر رہے تھے کہ لوگ کس حال میں ہیں ایک گھر میں انہوں نے دو عورتوں کی آواز سنی غور کی یاد تو ایک بڑھی عورت پوچھ رہی تھی نوجوان لڑکی سے کیا بکری نے دودھ دے دیا اس نے کہا دے دیا کتنا دیا کم دیا تو بڑھی عورت نے کہا کہ جو لینے والے آئیں گے وہ تو پورا دودھ مانگیں گے لہٰذا ایسا کرو کہ دودھ میں پانی ملا دو لڑکی نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے تو بوڑھی عورت نے کہا کہ کون سا امیر المومنین عمر لانو دیکھ رہے ہیں تو نوجوان بچی نے جواب دیا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے یعنی نوجوان بچے اور بچیوں کے دل میں ایک یقین آ گیا تھا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں چنانچہ عمر لانو گھر واپس گئے دن کا وقت ہوا تو آپ نے پتہ کروایا کہ یہ کون تھا پتہ چلا کہ ایک بڑی عورت تھی عمر کی اور ایک نوجوان لڑکی تھی کنواری تھی تو حضرت عمر لانوں نے اپنے ایک بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا اور اس لڑکی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا یعنی اس زمانے میں وہ لڑکی کو پسند کرتے تھے جس کے دل میں ایمان اتنا کامل تھا کہ اس کو اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰن کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح رچ بس گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں یہ وہ ایمان تھا جس وجہ سے ان کو ایک حکم دیا جاتا تھا اور سب کی نگاہیں قابو میں آ جاتی تھیں چنانچہ ایک ایسے سفر پر بھی نکلنا پڑا کیمیر لشکر نے دیکھا کہ جو شہر کے لوگ ہیں عیسائی ہیں اور انہوں نے اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہنا کے جو پوری طرح جسم کو کور نہیں کر رہا نیم برہنہ لباس ہے ان کو سڑکوں پر کھڑا کر دیا دروازہ گھروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ ان کے لشکر کے لوگ ان عورتوں کو دیکھیں گے اور ان کی دماغ کے اندر خلل آئے گا اور ان کی توجہ بٹ جائے گی تو امیر لشکر نے یہ دیکھا تو اس نے کہا العلمین یغمن اب فور ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں سارے لشکر کے لوگوں نے نگاہوں کو نیچا کر لیا اور کسی نے بھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا چنانچہ بعد میں ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کسی کو کہ ہم اس شہر سے گزرے اور اس طرح ہم نے نگاہیں نیچی کر لیں تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں اس شہر کے جو مکانات تھے وہ سنگل سٹوری تھے یا ڈبل سٹوری تھے تو بتانے والے نے کہا کہ جب امیر کا حکم ہو گیا تو ہم نے تو یہ بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا کہ مکان سنگل سٹوری ہیں یا ڈبل سٹوری ہم نے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور پورا شہر کراس کرتے ہوئے نگاہ اوپر اٹھی ہی نہیں ہماری یہ ایمان تھا جو ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری کی زندگی گزارتے تھے آج اس ایمان کو پھر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں جب تک یہ دل میں ایمان نہیں ہوگا انسان کا گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے چنانچہ ایک بدر گزرے ہیں سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حج کی چلے راستے میں ایک جگہ پر ان کا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ کچھ کم ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو بندے جائیں اور قریبی بستی سے جا کر نیا سامان خرید کر لائیں تاکہ سفر میں مشکل پیش نہ آئے چنانچہ انہوں نے سلیمان درانی رحمتہ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ تو خیمے میں رہیں تاکہ چیزوں کی حفاظت کر سکیں چھوڑ کے جانا مناسب نہیں اور ہم دو بندے جاتے ہیں اور جا کے سامان خرید کے لاتے ہیں وہ چلے گئے سلیمان درانی رحمتہ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا وہ اب اکیلے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے اتنے میں ایک عورت آئی اس نے جب دیکھا ایک نوجوان مرد کو اتنا خوبصورت ہے خیمہ ہے اکیلا ہے تو اس کو شیطان نے بہلا دیا پھسلا دیا چنانچہ وہ عورت آئی اور اس نے آ کے اشارہ کیا اشارے سے اس کا مراد یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ بھئی مجھے آپ اپنے قریب کر لیں سلیمان دارانی رحمتہ اللہ سمجھے یہ مانگنے والی عورت ہے یہ بھوکی ہے تو کچھ کھانے کو مانگ رہی ہے تو سلیمان دارانی رحمت اللہ نے اس کو روٹی کا ٹکڑا پیش کیا دینے کے لیے جب روٹی پیش کی تو اس وقت عورت نے کہا کہ نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے بلکہ عورت مرد سے جو کچھ چاہتی ہے مجھے وہی آپ سے چاہیے تب بات کلیئر ہوئی کہ اس کی نیت خراب ہے سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے ان کے ذہن میں خیال آیا اوہو شیطان نے مجھے اکیلا دیکھ کر یہ ایجنٹ اپنا بھیج دیا کہ جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹائے اور اللہ سے دور کر دے تو شیطان ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے یہ خیال آنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کو روتا دیکھ کے عورت کے اوپر بھی حیا غالب آئی اور عورت وہاں سے چلی گئی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ روتے روتے سو گئے آنکھ لگ گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم آپ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے پوری صورت ہے آپ کے واقعے کے بارے میں اور آپ کو تو زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور آپ نے تو فورن فرمایا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ اس کے فتنے سے بچ کے آپ تو بڑے عظیم ہیں تو جب انہوں نے خواب میں یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا پیغمبر تھا میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی اللہ نے مجھے محفوظ فرما لیا یہ اتنا بڑا کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ تم ایک ولی ہو اور تم نے وہ کام کر دیا جو کام وقت کا نبی کیا کرتا تھا تو دیکھیں جب دل میں یقین ہوتا ہے تو انسان پھر ایسے کام کر دیتا ہے جو کام انبیاء کیا کرتے ہیں ان کے دل میں پکا یقین تھا کہ اگرچہ یہاں پر تنہائی ہے اور خیمہ ہے اور میں اکیلا ہوں اور میں عورت کے ساتھ کچھ وقت چاہوں تو میں گزار سکتا ہوں لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں اس لیے ڈر گئے اور وہ گناہوں سے بچ گئے مسجد نبی کے ایک خطیب تھے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا درس دیا کرتے تھے اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی حور پری تھی ایک مرتبہ وہ عورت نہائی اور شیشے کے سامنے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی اور اپنے حسن جمال کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اس کا خاود بھی قریب تھا تو بیوی نے خاون کو کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے دیکھے اور میرے وصل کی تمنا نہ کرے تو خاوند نے کہا ہاں عبید بن عمیر ایسے ہیں وہ تجھے دیکھ بھی لیں گے تو وہ تیری تمنا نہیں کریں گے عورت کہنے لگی کہ اچھا آپ مجھے اجازت دے دیں اور دیکھیں میں ان کو کیسے بہکاتی ہوں میاں بیوی بی کا کچھ تعلق ایسا ہوتا ہے خامد نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر ان کو بہکا سکتی ہو تو بہکاؤ عورت بن سنور کے اپنے گھر سے نکلی اور مسجد نبی کے دروازے پر آ کر رک گئی عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبی میں درس دے کے باہر نکلے تو وہ عورت اس طرح قریب ہوئی جیسے یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے جب قریب ہوئی تو اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے حسن و جمال کو اگر کوئی دیکھے گا تو وہ تو مجھ پہ فریفتہ ہو جائے گا لیکن عبید بن عمیر رحمت اللہ نے فوراً اپنی نگاہوں کو اس کے چہرے سے ہٹا لیا فرمایا کہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ملاف چاہتی ہوں جب اس نے یہ کہا تو عبید عمیر رحمۃ اللہ نے اس کو فرمایا کہ اچھا دیکھو اگر ہم یہ گناہ کر لیں دنیا تو نہیں جانتی لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہنے لگی ہاں کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ہمارے گناہ کو کھولیں گے اس وقت تمہیں ندامت اور شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے کہا ندامت تو ہوگی اس دن ان کا جب ایک کام ندامت والا ہے تو اس کو تم کیوں کرتی ہو یعنی انہوں نے اتنے پیار سے اچھے طریقے سے بات سمجھائی کہ عورت کو بات سمجھ میں آ گئی چنانچہ وہ شرمندہوں کے گھر واپس لوٹی اس کے بعد اس عورت کے دل میں اتنی نیکی آ گئی کہ اس کا خاون کہا کرتا تھا کہ میں نے عبید بن عمر کا کیا بگاڑا اس نے تو میری بیوی کو راہبہ بنا دیا وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مرد اگر اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو عورت نیک کیوں نہیں ہو سکتی اس کو کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے آئی تھی ان کو بہکانے کے لیے اور اللہ نے اس اللہ نیک بندے کے دل میں جو خوف خدا تھا اس کا ایسا اثر دل پر ڈالا کہ عورت خود نیک بن گئی اور اس نے نیکی پر زندگی گزارنی شروع کر دی تو ہمارے اکابرین جو تھے ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ گناہوں کے مواقع ملنے کے باوجود وہ گناہوں سے بچ جایا کرتے تھے چنانچہ مشہور واقعہ کتابوں میں ایک عورت تھی جنگل میں تو ایک مرد نے اس کو دیکھ لیا مرد قریب آیا اور اس نے عورت کو بہکانا شروع کر دیا اور بہکاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دیکھ یہاں تو یہ تو ہے یا میں ہے یا آسمان کے ستارے ہیں میں ہوں تو ہے اور آسمان کے ستارے ہیں کا ہیں جب اس نے یہ کہا تو عورت کہنے لگی اینہ مکو کی بہا ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے تو دیکھیں عورتوں کے دلوں میں بھی کتنا اللہ کا خوف ہوتا تھا کہ ایسے گناہوں کے موقعوں پہ ان کو اللہ یاد آتا تھا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے جا رہے تھے ان کو کسی عورت نے بہلانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی میں آپ سے ملاف چاہتی ہوں نے کا اچھا تم آ جاؤ وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے چلی یہ اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے وہاں مسلح بچھایا اور دو رکت نفل شروع کر دیے دو رکت سلام پھیرا پھر اور دو رکت شروع کر دی پھر سلام پھیرا پھر دو رکت شروع کر دی جب کافی دیر ہو گئی عورت نے کہا آپ خود بھی تھکے اور میں بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت وہ عورت کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اگر کوئی بندہ دیکھے کہ اس کو چار گواہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو قاضی بھی دیکھ رہا ہے تو کیا ان کے سامنے وہ کوئی جرم کر سکتا ہے عورت کہنے لگی نہیں جس کو چار گواہ دیکھ رہے ہوں اور قاضی بھی دیکھ رہا ہو تو وہ تو گناہ نہیں کر سکتا تو وہ کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ قاضی ہیں اور دو فرشتے تمہارے اور دو فرشتے میرے یہ چار گواہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ عورت کو بات سمجھ آ گئی اور وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے گھر واپس آ گئی اس نے گناہ کی نیت ہی چھوڑ دی تو ہمارے اقابر کا یقین اتنا بنا ہوا تھا کہ گناہ کے مواقع ان کو میسر ہوتے تھے مگر اللہ کا خوف ان کو گناہوں سے بچا لیتا تھا آج اس اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے یہ جو کیفیت ہے نا اللہ ہے ما کنتا اس کو مقام احسان کہتے ہیں کہ انتا اللہ کا کا ترا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھتا ہے یہ سیکھنی پڑتی ہے یہ بن سیکھے نہیں آتی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں ہمارے اقابر نے اپنے مشائق کے پاس رہ کر اس کیفیت کو سیکھا اور اللہ نے ان کو یہ ایمان کا کمال عطا فرمایا داؤد تائی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں یہ امام آدم ابو ابونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے جو چالیس شاگرد تھے نا جو مجلس مشاورت میں ہوتے تھے ان میں سے یہ ایک تھے امام یادم ابو غنیف رحمۃ اللہ علیہ کے چالیس شاگرد تھے جو بڑے بڑے تھے علماء تھے ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث عالم بھی تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے ادب کے ماہر بھی تھے اور امام ظفر رحمۃ اللہ جیسے قیاس اور اشتحصان کے بادشاہ بھی تھے اور داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوا کے پہاڑ بھی تھے یہ تمام حضرات جو اتنے بڑے بڑے کمالات رکھنے والے تھے یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور ان کی مجلس مشاورت کے اندر یہ اپنے مسائل کے اوپر مشاورت کیا کرتے تھے چنانچہ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میری عمر آٹھ سال تھی میرے ایک مامو تھے ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ داود اللہ کو یاد کر لیا کرو میں نے پوچھا مامو اللہ کو کیسے یاد کروں انہوں نے کہا تم رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹو اس وقت کہا کرو اللہ مجھے دیکھتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں تم پانچ دفعہ یہ لفظ کہہ کے پھر سو جایا کرو اللہ مجھے دیکھتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں وہ کہنے لگے میں تو بچہ تھا مامو کے بتانے پہ میں نے روزانہ یہ سبق پڑھنا شروع کر دیا جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو میں, میں کہتا اللہ میرے ساتھ ہیں اللہ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا ایک استحصار جو تھا وہ میرے دل میں آ گیا اور میری کیفیت ایسی کہ ہاں واقعی اللہ مجھے دیکھتے ہیں چنانچہ میرے اندر نیکی آ گئی تکوا آ گیا میرے اندر نیکی کا شوق آ گیا میں عبادات کرنے لگا کچھ عرصے بعد مامو ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا داؤد تم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو میں نے کہا میں پانچ مرتبہ کہتا ہوں اللہ مجھے دیکھتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں ان نے کہا نہیں تم اس کو بڑھا لو چنانچہ میں نے اکیس مرتبہ کہنا شروع کر دیا فرماتے ہیں پھر تو میرا ایسا دھیان بنا کہ ہر وقت مجھے لگتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے اللہ نے مجھے تقوا کی زندگی عطا فرمائی اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور میری زندگی سے گناہ ختم ہو گئے تو پہلے زمانے میں بڑے جو تھے وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور یہ ایمان ان کے دل میں پیدا کر دیا کرتے تھے آج اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے چنانچہ ہمارے مشائق کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کر اسی ایمان کو سیکھنے کی محنت کیا کرتے تھے اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے اور انسان کو مخلوق سے ہٹ کٹ کے رہنا پڑتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب تک انسان مخلوق سے نہیں کٹے گا تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے گا اللہ سے جڑنے کے لیے مخلوق سے کٹنا شرط ہے مخلوق سے کٹنے سے کیا مراد کہ دل میں مخلوق کی محبت نہ ہو اس کا یہ مراد نہیں کہ انسان جنگل میں چلا جائے راہب بن جائے لا راہبانیت فی اسلام اسلام نے رحبانیت کی تعلیم نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تعلق ختم ہو جائے دل میں محبت ہو تو فقط اللہ کی ہو چنانچہ اصول کی بات سمجھ لیں مخلوق سے کٹنا اللہ سے جڑنا پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑنا یعنی جو ہماری نفسانی محبتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں ہم اللہ سے جڑیں پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کریں مخلوق سے جو بھی تعلق ہو وہ دائرہ شریعت کے اندر ہو اس کو ایمان کہتے ہیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے ذکر کا اصل مقصد ہے کہ انسان کے دل سے مخلوق کی نفسانی محبتیں ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ قرآن مید میں فرماتے ہیں وز کو رسم و ذکر کر اپنے رب کے نام کا و تبل الہ اور اللہ کی طرف تبت اختیار کر یعنی ذکر کا مقصد کوئی عدد پورا کرنا نہیں ہے ذکر کا اصل مقصد یہ ہے کہ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ مخلوق کی نفسانی محبتیں کٹ جائیں ختم ہو جائیں اور ایک اللہ کی محبت دل میں غالب آ جائے اللہ کی محبت اس وقت تک دل پہ غالب نہیں آتی جب تک مخلوق کی محبت دل سے نہ نکلے اور آج مخلوق کی محبتوں سے دل بھرا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی برزبان تسبیح ہی در دل گا خر اینچنی تسبیح ہی کہ اثر زبان پہ تسنی ہے اور دل میں گاؤ خر ہے ایسی تصویر کا دل پہ بھلا کیا اثر ہو سکتا ہے تو مخلوق سے دل کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ مخلوق سے کٹ کے انسان اللہ سے جڑ جائے اور پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ تعلقات کو جوڑے یہ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے آج چونکہ ہم اس پر محنت نہیں کرتے اس لیے دل میں مخلوق کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان گناہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے اس کو گناہ کے موقع پہ خدا یاد نہیں آتا جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے مگر اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی نفس اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے آج گناہ کرنا عام ہو گیا ہے ہمارے مشائق کے پاس لوگ آتے تھے تو مشائق ان کو ذرا تنہائی میں رکھتے تھے لوگوں سے الگ رکھتے تھے تاکہ اس کے دل سے مخلوق کا تعلق ختم ہو اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے حضرت مجدوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی جب انسان دل میں خلوت پیدا کر لیتا ہے کہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل میں آنا پسند کرتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ایسی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے کہ پھر انسان اللہ کی محبت کے اندر اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ تمام محبتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے اور یہ بات ویجن میں رکھیے کہ انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان تنہائی پسند بن جاتا ہے محبت کا یہ اثر ہے انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جو مرد یا جو عورت ادھر ادھر کے تعلقات میں گرفتار ہو جائے وہ الگ کھانا کھائے گا سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے نہیں کھائے گا وہ الگ کمرے میں رہنا پسند کرے گا سب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا اس کو تنہائی چاہیے محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے چنانچہ نبی علیہ سلاۃ و السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنہائی اچھی لگتی تھی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی روایت ہے سما حب بلِ الخلاء کہ نبی علیہ السلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی اچھی لگتی تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور غار حراء میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے ذرا غور کریں غار حراء میں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے اس وقت قرآن تو اترا نہیں تھا اس وقت نماز کا حکم تو آیا نہیں تھا تو نہ تلاوت تھی نہ نماز تھی تو کیا کرتے تھے محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ذکر کرتے تھے تفکر کرتے تھے اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے تھے لہذا یہ تفکر اور یہ ذکر یہی تو وہ نعمت ہے جو انسان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ غار حرام کیا مشائق اپنے سالکین کو وہی محنت خانخواہوں میں کرواتے ہیں یہ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں خانہ گاہ خانہ کہتے ہیں گھر کو یعنی مشائق نے اپنے مدارس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے تھے اتنے کمرے کہ بس اس کے اندر ایک مسلح بچھایا جا سکتا تھا اس کے اوپر بندہ نماز پڑھتا تھا اور اگر ضرورت پڑتی تو لیٹ بھی جاتا تھا مگر چاروں طرف اس کے دیواریں ہوتی تھیں تو تنہائی جیسے غار ہے گویا غار ہرا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی اس کا نام خانہ گاہ پڑ گیا تو وہ وقت کے ساتھ خان کا کہلانے لگا اس لیے مشائق آنے والے لوگوں کو اس تنہائی میں رکھتے تھے تاکہ مخلوقات کی محبت اس کے دل سے نکلے اور ایک اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں بھر جائے اور بعض اوقات وہ یہ بھی پابندی لگاتے تھے کہ کم کھانا کم سونا کم بات چیت کرنا چونکہ ان چیزوں کے کم کرنے سے انسان کی نف کی اصلاح ہو جاتی ہے حضرت اقدس حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ پہ جب کوئی آتا تھا تو حضرت اس کو پابندی لگاتے تھے کہ آپ نے لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی صرف سلام کا جواب دینے کہ وہ واجب ہے سلام کا جواب دینا اس کے علاوہ کوئی آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے لہٰذا وہ گفتگو نہیں کرتے تھے خاموش رہتے تھے اور اسی خاموش رہنے میں ان کی اصلاح ہوتی تھی بڑے بڑے علماء آتے تھے اور ان کو خاموش رہنے کا حکم ہوتا تھا اور وہ کئی دن خاموش رہتے تھے اور اس خاموشی کی وجہ سے ان کا مخلوق کے ساتھ تعلق کٹ جاتا تھا اور ان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی تھی چنانچہ ایک بڑے عالم آئے اور حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی چنانچہ وہ سلام کا جواب بھی ہاتھ کے اشارے سے دے دیا کرتے تھے بولتے نہیں تھے تو تھانہ بھون کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ گنگے صاحب ہیں کوئی وہ ان کو گنگا ہی سمجھتے رہے دو تین مہینے دو تین مہینے کے بعد جب ان کے دل پہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا تو ایک دن حضرت تھانوی رمضان نے انہیں فرمایا کہ آج آپ نے درس قرآن دینا ہے چنانچہ جب وہ درس قرآن دینے بیٹھے تو مقامی لوگ حیران تھے کہ ایک گنگا بندہ اس کی زبان چلنی کیسے شروع ہو گئی ان کو کیا پتہ کہ یہ بڑے عالم تھے مگر شیخ کے کہنے پر خاموش تھے اب رنگ چڑھ گیا اب اللہ نے ان کی زبان پر علوم و معرف کو جاری فرما دیا چنات حضرت کے بڑے خلیفتِ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اکثر لوگ سلام دعا کرتے تھے حال حوال کرتے تھے تو حضرت ان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک گتے پہ لکھ لیا تھا اس پر لکھا تھا خاموش اور اس کو گلے میں ڈال لیا تھا چنانچہ جو کوئی سلام کرتا تو جواب دے دیتے اگر کوئی بات کرنے لگتا تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ اس پہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا خاموش تو اس طرح لوگوں کو خاموش رہنے کا طریقہ سمجھاتے تھے تاکہ ان کے اندر اللہ کی محبت آئے اور مخلوق کا تعلق ان کے دل سے نکل جائے جب مخلوق کا تعلق کم ہو جاتا ہے اور اللہ کا تعلق دل میں آ جاتا ہے پھر انسان کو ایمان کی لذت آتی ہے اور یہ تخلیہ یہ مطلوب ہے ایسا ہونا چاہیے زندگی میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ صلاحات السلام جب رمضان کا اعتقاف فرماتے تھے آپ مسجد دبی کے اندر ایک خیمہ لگایا کرتے تھے آپ دیکھیں اعتکاف کے لیے تو فقط نیت کی ضرورت ہوتی ہے آپ نیت کر لیتے اور مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے تو اعتکاف تو ہو جاتا مگر وہ تخلیہ مطلوب تھا اس لیے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دوسرے اشرے کا بھی اعتقاف فرمایا تو آپ صلی اللہ و نے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور صحابہ کو کہا کہ میں تو تیسرے اشرے کا بھی اعتقاف کروں گا تو مسجد کے اندر خیمے لگانے کا کیا معنی محدسن نے فرمایا کہ اگر ویسے اعتکاف کرتے تو اعتکاف تو ہوتا مگر یکسوئی حاصل نہ ہوتی نبی علیہ السلام یکسوئی حاصل کرنے کی تعلیم دینا چاہتے تھے اس لیے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا آج بھی جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر وہ اپنے لیے چادر کا چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے انسان کے اندر اس کی طرف ملان پیدا ہوتا ہے اور جب ذرا تنہائی ہوتی ہے تو پھر انسان ہوتا ہے اور اس کا پروردگار ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ لی ما اللہ وقت کی تصویر بن جاتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا تنہائی کا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اوپر بھی یہ رنگ چڑھ جائے جب دل پہ رنگ چڑھ جائے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی دل میں آئے گی ہم بلانا بھی چاہیں گے تو ہم بلا نہیں سکیں گے بلانا بھی چاہو بلا نہیں سکو گے چنانچہ امام ربانی حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بندہ ذکر پر محنت کرتا ہے اور اس کو فنا فلّہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اس طرح جم جاتی ہے کہ اگر اس کو ہزار سال کی عمر دی جائے اگر اس کو ہزار سال کی عمر دی جائے اور وہ ہزار سال کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں وہ اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا اللہ کی یاد دل میں اس طرح سما جاتی ہے کہ اب بلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے شاعر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز یہ بات بھول جاتا ہوں انسان ایسی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ چاہتا ہے بلا دے بلا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی دل میں آ جاتی ہے وہ اللہ کو بھولنا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا اس پر محنت کرنے والوں نے خوب محنت کی حتیٰ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی آ گئی کہ یہ محبت تمام محبتوں پہ غالب آ گئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اپنی سچی پکی پک محبت عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا استزار میت کا استظار حاصل ہو جائے ہر وقت ہماری یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں پھر گناہ کا بھی موقع آئے گا تو انسان گناہ کی ضرورت نہیں کرے گا کیونکہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کتابوں میں واقع لکھا ہے ایک آدمی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں ایک انگور کا باغ دیکھا اس کا دل للچایا کہ میں انگور کا گچھا توڑ کے لاؤں راستے میں چلتے بھی رہیں گے اور انگور بھی کھائیں گے چنانچہ اس نے اپنے بچے کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں جا کے انگور کا گچھا توڑ کے لاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آئے بندہ دیکھنے والا تو تم مجھے آواز دے دینا میں آ جاؤں گا باہر باغ سے باہر نکل آؤں گا چنانچہ والد صاحب گئے ابھی انہوں نے انگور کے گچھے کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ بیٹے نے کہنا شروع کر دیا یا ابھی یا ابھی عہدوں یورادا اے ابا جان اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو باپ ڈر گیا اور واپس آ گیا آ کے دیکھا تو وہاں کوئی بندہ پرندہ نہیں تھا اس نے کہا بیٹے تم نے مجھے کیا وہاں سے بلا لیا اس نے کہا ابا جان بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا بندوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے تو چھوٹے بچوں کے دل میں بھی یہ احساس تھا کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں چنانچہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے وہ اما من خوف و مقام و رب ہی وََ نََ نفط انل ہوا فن ہی <الْمَأْوَى> اس کا ٹھکانہ جنت ہوتی ہے امام شافی رحمتہ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک ہاکم وقت تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاب چاہتا تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی اب خامد اس کے قریب ہوتا وہ دور ہوتی یہ جتنا اس سے پیار کا اظہار کرتا بیوی بی کو اتنا زہر چڑھتی وہ اتنا آگے سے روکھا جواب دیتی چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ بیوی بی نے غصے میں کہہ دیا کہ جہنمی پیچھے ہٹ جب اس نے غصے میں کہہ دیا کہ جہنمی پیچھے ہٹ تو اس بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا اس نے کہا اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاق اب اس نے طلاق تو اس کو دے دی لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے سوچا اتنی میری خوبصورت پیاری بیوی ہے میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور بیوی کی بھی عقل ٹھکانے میں آئی کہ اگر مجھے ناراضگی بھی تھی تو مجھے اس کو جہنمی تو نہیں کہنا چاہیے تھا اب دونوں ذرا نرم ہوئے تو بیوی نے کہا کہ بتاؤ کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا چونکہ کنڈیشنل طلاق تھی اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق اب یہ فیصلہ کون کرے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں چنانچہ دن ہوا علماء سے رجوع کیا گیا جس سے مسئلہ پوچھا وہ کہتے کہ جی دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا گھرا کون ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کھوٹا گھرا کون تھا دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا امام شافی رحمتہ اللہ نوجوان تھے جب ان کو یہ مسئلے کا پتہ چلا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں چنانچہ بادشاہ وقت کو بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے وہ کہتے ہے کہ میں جواب دے سکتا ہوں چنانچہ بادشاہ نے امام شافی رحمت اللہ کو بلوایا بڑا اکرام کیا اور کہا کہ جناب آپ مجھے مسئلے کا حل بتائیں امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ گناہ سے بچ گئے ہوں بادشاہ سوچتا رہا سوچتا رہا پھر اس نے کہا ہاں ایک دفعہ زندگی میں ایسا موقع پیش آیا امام صاحب نے کہا مجھے بتاؤ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں رات کو سونے کے لیے جلدی اپنے کمرے میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو گھر میں کام کرنے والی لڑکی تھی عورت تھی جوان العلومر تھی خوبصورت تھی وہ میرے گھر کی چیزیں ٹھیک کرتی تھی بستر سیکھ کرتی تھی وہ ابھی کام کر رہی تھی تو جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو میری نیت میں فطور آ گیا کہ یہ تو کمرے کے اندر موجود ہی ہے میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی میں بادشاہ تھا کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا تھا جب میں اس عورت کی طرف بڑھا عورت نقیہ تقیہ نقیہ پاک صاف عورت تھی اس نے پہچان لیا کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں اس نے مجھے دور سے دیکھ کر کہا یا ملک اتہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر اس نے جب یہ الفاظ کہے تو میرے دل پہ اللہ کا خوف طاری ہوا اور میں نے کمرے کا دروازہ کھول کے کہا کہ اچھا تم چلی جاؤ میں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا میں نے گناہ کو چھوڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے کمرے سے بھیج دیا یہ ایک ایسا موقع تھا اگر میں چاہتا تو میں زبردستی بھی گناہ کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافی رمضل نے فرمایا میں فتوہ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ تم جنتی ہو جہنمی نہیں ہو اب جب امام صاحب نے فتویٰ دے دیا لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جی امام صاحب یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں ان کے پاس کہاں سے جنت کے ٹکٹ آ کہ یہ کہیں کہ جی یہ بندہ جہنمی ہے اور یہ بندہ جنت ہی ہے تو جب امام صاحب سے پوچھا گیا امام شاہ فی الحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا اس کا جواب اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے انہوں نے کہا جی کہاں کا ہے امام صاحب نے آیت پڑھی و اماں من خوف و مقام رب ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا و نَن نفس انل ہوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا بہن الجنت ہی الماؤ پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو قرآن جب ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ بندہ جنت ہی ہوگا تو جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہ سے رکتا ہے اللہ تعالی اس سے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں آج ہمیں یہ نعمت اللہ سے مانگنی چاہیے اے اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے بچا لے اے اللہ میں آپ کا ایسا خشیت مانگتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں جب انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے نا تو گناہوں اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک مسئلے کی بات یاد رکھیں حزن ہو تو انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے چناتے طالب علم اگر فیل ہو جائے تو اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا بھوکا رہتا ہے بیوی سے خاون ناراض ہو جائے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اس لیے کہ حوصن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے ماں کا بیٹا فوت ہو جائے کئی دن وہ کھانا نہیں کھاتی کاروباری بندے کو نقصان ہو جائے کئی دن کھانا پینا نہیں کرتا تو حزن کی وجہ سے حسن کہتے ہیں اندر کا کام اندر کے غم کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اور خوف کہتے ہیں باہر کا غم اس کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں چنانچہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بندہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے خوف کی نعمت عطا فرمائے تاکہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے ہمارے اکابرین کے دل میں اللہ کا خوف تھا جس وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے تھے چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں نگاہوں کا پرہیز کرو پرہیز کرو میں نوجوان ہوں میں جب بھی بازار سے گزرتا ہوں میری آنکھیں قابو میں نہیں رہتی کبھی اس پہ پڑتی ہیں کبھی اس چہرے پہ پڑتی ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے مگر میری نگاہ میرے قابو میں نہیں آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میری نگاہ کنٹرول میں آ جائے انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا مگر آپ میرا ایک کام کریں اس نے کہا کیا کام اس نے کہا کام یہ کریں کہ آپ یہ دودھ کا پیالہ لے کر جائیں اور بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں ان کو پہنچا دیں اس نے کہا جی بہت اچھا میں کر دیتا ہوں ان کا ایک شرط ہے کہ اگر پیالے میں سے دودھ چھلک گیا تو آپ کو سزا ملے گی اس نے کہا جی پیالے میں سے دودھ نہیں میں گرنے دوں گا چنانچن بزرگوں نے لبا لب پیالہ بھر دیا اور ایک مشتنڈا بھی اس کے ساتھ کر دیا کہ اگر راستے میں کہیں دودھ گرے تو اس کے وہیں پہ دو تھپڑ لگا دینا اب وہ بندہ تھوڑا اسکیئرڈ ہو گیا کہ بھائی ایک بندہ بھی میرے ساتھ ہے اگر پیالہ چھلک گیا تو مجھے لوگوں کے سامنے دو جوتے پڑیں گے دو تھپڑ لگیں گے چنانچہ وہ پیالہ لے کے چلا اور سارے راستے بڑا احتیاط سے چلتے چلتے چلتے چلتے بالآخر اس نے وہ پیالہ اس عالم تک پہنچا دیا اب وہ نوجوان بڑا خوش تھا کہ میں نے پیالے سے دودھ بھی نہیں گرنے دیا اور میں نے پیالہ پہنچا دیا وہ واپس آیا اور اس عالم کے پاس کہنے لگا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ پیالہ اپنے خیریت سے پہنچا دیا تو میں آپ کو بڑے کوئی گر کی بات بتاؤں گا اب آپ مجھے بات بتائیں ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیالہ جو تم نے پہنچایا تو راستے میں تم نے کتنی بدنظری کی اس نے کہا کہ حضرت بد کا تو خیال ہی نہیں آیا ان کا کیوں خیال نہیں آیا اس نے کہا اس لیے کہ جو آپ نے مشٹنڈا ساتھ بھیجا تھا وہ پیچھے پیچھے تھا تو مجھے خوف تھا اگر پیالے میں سے دودھ چھلک گیا ذلت بھی ہوگی اور اوپر سے دو جوتے بھی سر میں پڑ جائیں گے اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھا تمہیں رسوائی کا ڈر تھا تم نے پیالے کو نہیں چھلکنے دیا یہی ڈر اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے اگر ہمارے ایمان کا پیالہ چھلک گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بندے کو رسوا فرما دیں گے اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے اور گناہوں سے وہ بچ جاتے ہیں تو جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے آج کل نوجوانوں کے لیے گناہوں کے کرنے گناہوں کے کام آسان ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جو انٹرنیٹ ہے نا یہ ہے انٹر ان دی نیٹ نیٹ کہتے ہیں جال کو یعنی جال کے اندر داخل ہو جانا نیک نیک بچے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کتنی نیک بچیاں ہوتی ہیں جو پڑھائی کے بہانے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور بالآخر گناہ کے اوپر جا کے نتیجہ نکلتا ہے اسی طرح یہ جو سیل فون ہے یہ آج کل ہیل فون بن گیا ہے اس کے اوپر تصویریں دیکھتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ ہے ننگی تصاویر دیکھتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتی ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ کے فتنے سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے ورنہ تو انٹرنیٹ کا یہ سیل فون جو ہے بندے کو ہیل فون بن کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا تو اللہ ہی کا ڈر ہے جو بندے کو ان گناہوں سے بچا سکتا ہے ورنہ تو آسانیاں ہوتی ہیں یہ آئی ٹی والے لوگ گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہو جانا آسان کام ہوتا ہے مواقع بھی ہوتے ہیں وقت بھی ہوتا ہے اب ان کو کون چیز روک سکتی ہے اللہ کا خوف روک سکتا ہے اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انسان پھر گناہ سے بچے گا تو یہ خوف دل میں ہونا ایک اچھی چیز ہے اس خوف کو دل میں پیدا کرنے کے لیے مشائق کی صحبت میں وقت گزارا جاتا ہے وہ تنہائی میں انسان کو ذکر کرواتے ہیں حتیٰ کہ مخلوق سے دل کٹ جاتا ہے اللہ سے دل جڑ جاتا ہے اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائق میں سے تھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے شیخ نے ان کو اجازت خلافت دے دی تو جو لوگ وہاں پر بڑے عرصے سے رہ رہے تھے انہوں نے کہا حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اتنے سالوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں ہمارے اوپر تو نظر انتخاب نہ پڑی یہ نوجوان چند دن پہلے آیا اور آپ نے اس کو اجازت خلافت سے نواز دیا تو حضرت نے دل میں سوچا کہ میں ان کے سوال کا ان کو جواب دوں گا چنانچہ دوسرے تیسرے دن کافی مہمان آ گئے اور حضرت نے ارادہ کیا کہ ان مہمانوں کے لیے مرغی کا گوشت بنایا جائے چنانچہ حضرت نے کچھ مرغیاں منگائیں اور وہ جو پانچ سات لوگ تھے اعتراض کرنے والے ان کو بلایا اور ان کو ایک ایک مرغی دی اور ساتھ ایک ایک چھری بھی دی اور کہا کہ اس مرغی کو لے جاؤ اور ایسی جگہ دھبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہ مرغی کو لے گئے کسی نے دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کے ذبح کر لیا کسی نے درخت کی اوٹ میں وہ اپنی ان مرغیوں کو ذبح کر کے فورن لے آئے کافی دیر گزر گئی زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی زندہ واپس لے کے آئے اور رو رہے تھے حضرت نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو حضرت آپ نے ایک کام سپرد کیا تھا میں اس کام کو نہیں کر سکا میں مرغی کو ذبہ نہیں کر سکا بھائی کیوں نہیں ذبح کر سکے حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبا کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو میں جہاں بھی گیا اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا میں کیسے مرغی کو ذبا کرتا تو حضرت نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو تمہارے اور اس کے دل کی کیفیت کا یہ فرق ہے کہ تمہیں خدا یاد نہیں اس کو خدا یاد تھا اس لیے اس کو تھوڑے عرصے میں میں نے اجازت خلافت عطا فرما دی آج بھی ہمارے زمانے میں جو مشائق ہیں وہ بندے کے دل میں ایسا ٹھوس ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس لیے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں حضرت اقدس تھانی اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ گئے بیانات ہوئے جب واپس آنے لگے تو دیہاتی ماحول تھا انہوں نے گنے کا ایک گٹھڑ بھی ساتھ دے دیا ہدیے کے طور پہ کہ حضرت اپنے ساتھ یہ لے جائیے اب ٹرین چلنے کا وقت تھا اور ٹرین میں اپنی بھی ٹکٹ کٹوانی ہوتی ہے سامان کی بھی ٹکٹ کٹوانی ہوتی ہے تو وہ گنّے جو کا گٹھڑ تھا اس کی ٹکٹ تو بنی نہیں تھی ٹرین چل پڑی تو حضرت نے کہا کہ بھئی میں تو یہ گٹھڑ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا چونکہ میں نے اس کی ٹکٹ نہیں بنوائی لوگوں نے کہا جی فکر نہ کریں یہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے نا وہ ہمارا واقف ہے دوست ہے تو وہ آپ سے نہیں پوچھے گا حضرت سمجھتے تھے کہ ٹکٹ کلیکٹر پوچھے یا نہ پوچھے مجھے تو ادا کرنا ہے نا اگر میں لے جا رہا ہوں کوئی چیز تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں اس کا چونکہ ٹکٹ نہیں بنوا سکا اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا چنانچہ اسی میں ٹکٹ کلیکٹر صاحب آ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں میں ہی یہاں پر انچارج ہوں تو میں آپ سے اس کی ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کروں گا آپ لے جائیں حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں لے جا سکتا چونکہ مجھے آگے جانا ہے اس نے کہا جی کہاں جانا ہے فلاں جگہ تک تو میری بھی ڈیوٹی ہے حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے اس نے کہا جی اس سے آگے میرا ایک دوست ہے اور وہ ٹکٹ کلیکٹر ہوگا میں اس کو بھی کہہ دوں گا وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے اس نے کہا جی اس سے آگے تو ریلوے کا اسٹیشن ہی ختم ہو جاتا ہے ریل جاتی نہیں آپ نے اس سے آگے کہاں جانا ہے حضرت نے کہا مجھے اس سے آگے قیامت کے دن اللہ کے سامنے تک جانا ہے وہاں مجھے کون بچائے گا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ شیخ کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا جس وجہ سے وہ گنے کا گٹھڑ اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ انسان اللہ کی وجہ سے گناہوں سے بچے آج تو مخلوق کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں اور جہاں دل میں یہ ہو کہ مخلوق کو پتہ نہیں وہاں آرام سے گناہ کر لیتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے بہت کم ہیں بہت کم ہیں اس ایمان کو آج دلوں میں پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں اور اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں ہم اللہ ہر العزت کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں مفتی عبدالطیف گنگو ہی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنی گھر کی خواتین کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہے تھے اور گھر کی خواتین کیونکہ شادی کے موقع پہ جا رہی تھیں انہوں نے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے اور اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے تانگے میں جا رہے تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ ڈاکوں کا گرو گروہ تھا وہ پیچھے پڑ گیا انہوں نے تانگے کو روک لیا جب تانگے کو روکا تو مفتی صاحب پہچان گئے کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب نے ان ڈاکوں سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ پردہ دار نیک عورتیں ہیں تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ان کی بے پردگی ہو تم جو چاہتے ہو تمہیں ہم دے دیتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں تو مال چاہیے مفتی صاحب نے کہا اچھا ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم تمہیں خود ہی دے دیتے ہیں انہوں نے کہا بہت اچھا اگر آپ یہ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہمارا تو کام ہو گیا مفتی صاحب نے عورتوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو زیور ہے سارا کا سارا ایک رومال کے اندر ڈال کر دو تاکہ میں ان کو دے دوں اور یہ ہمارے قریب نہ آئیں عورتوں کی عزتیں خراب نہ ہو بے پردگی نہ ہو چنانچہ عورتیں بھی جانتی تھیں کہ عزت کی کیا قیمت ہوتی ہے انہوں نے سارے زیورات اتار دیے اور ایک رومال میں باندھ کر ان ڈاکؤں کے حوالے کر دیے ڈاکو چلے گئے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں اتنا آسانی کے ساتھ زیور مل گیا جب تانگا چلا تو کچھ فٹ آگے جا کر ایک عورت نے کہا کہ حضرت ہم نے زیورات تو سارے ان کو دے دیے لیکن ایک چھوٹی بچی ہے دودھ پینے والی ایک دودھ پینے والی چھوٹی بچی ہے اس کی انگلی میں ایک چھوٹی سی رنگ تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس پر نظر ہی نہیں گئی اور اب میری نظر پڑی تو ہم نے یہ تو رنگ ان کو نہیں دیا جبکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سب زیور دے دیں گے تو مفتی صاحب فرمانے لگے ہاں یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی اور یہ تو جھوٹ ہو جائے گا لہذا تانگے کو رکوایا اور اس چھوٹی بچی کا وہ رنگ بھی اتارا اور رنگ اتار کر حضرت ان ڈاکوں کی طرف چلے کہ ان کو یہ میں واپس دے کے آؤں ڈاکوں نے جب دیکھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں پہلے تو وہ گھبرائے پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یہ اکیلا بندہ ہے اور ہم تو چھ سات ہیں آ بھی گیا تو ہم اس کو قابو کر لیں گے جب قریب آئے تو انہوں نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ آپ کیوں آئے تو مفتی صاحب کے آنکھوں میں آنسو تھے بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں سب زیورات دے دوں گا ایک چھوٹی بچی کی انگلی میں چھوٹا سا رنگ تھا اس پر نظر ہی نہیں پڑی بعد میں وہ نظر آئی میں وہ رنگ لے کے آیا ہوں کہ آپ کو دے دوں تاکہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے سچ ہو جائے میری بات جب ڈاکو نے دیکھا اس بندے کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے تو انہوں نے دل کے اندر ندامت محسوس کی اور کہا کہ اچھا ہم آپ کے ہاتھ پر چوری سے توبہ کرتے ہیں اور سارا زیور آپ کو واپس لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کی بھی حفاظت فرما لی اور ان کے مال کی بھی حفاظت فرما لی تو ہمارے اکابرین کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہتے تھے وہ کوئی کام غلط نہیں کیا کرتے تھے خلاف شریعت نہیں کیا کرتے تھے آج اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے مشاعر سے تعلق جوڑا جاتا ہے اور ان سے ذکر سیکھا جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اللہ کا خوف آ جائے اور انسان نیکی کو شوق سے کرے اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے اور اللہ کا ایک نیک بندہ بن کر زندگی گزارے جس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف ہوگا وہ بچہ وہ بندہ گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا گناہوں سے بچے گا چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایران کا ایک حصہ تھا اس کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا امیر شاہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا اس کے ساتھ بہت سارے پولیس والے بھی تھے چنانچہ جہاں وہ شکار کھیل رہا تھا ہرن کا وہاں پہ ایک عورت تھی جنگل میں رہتی تھی اس کے پاس ایک گائے تھی چنانچہ پولیس والوں نے اس کی گائے کو ذبح کیا اور اس کے کباب بنا کر کھا لیے عورت نے کہا کہ مجھے پیسے دو میں اور گائے خریدوں تو پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اس نے کہا اچھا مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو انہوں نے کہا نہیں آپ بادشاہ سے بھی بات نہیں کر سکتیں وہ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اس گائے کا دودھ تھا مکھن تھا میرا گزارا ہوتا تھا اب گائے نہ رہی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں مشورہ دینے والے نے کہا کہ دیکھ بادشاہ نیک آدمی ہے اگر آپ اس کے سامنے بات بتائیں گی نا تو وہ آپ کو گائے کی قیمت ادا کر دے گا آپ دوسری گائے خرید لینا اس نے کہا میں اس سے بات کیسے کروں پولیس والے تو بات ہی نہیں کرنے دیتے اس نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ نے دو دن کے بعد واپس جانا ہے اور واپسی پہ راستے میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے تو بادشاہ اس پل سے گزرے گا تم اس پل پہ چلی جاؤ اور جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو تم سواری کو روک لینا اور بادشاہ کو بتا دینا وہ تمہیں گائے کی قیمت دے دے گا بوڑھی عورت وہاں پہنچ گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ جب امیر شاہ کی سواری پل سے گزرنے لگی تو بوڑھی عورت آگے بڑھی اور اس نے سواری کو لگام سے پکڑ لیا روک لیا تو بادشاہ نے کہا بڑی اماں آپ نے میری سواری کو کیوں روکا جب اس نے پوچھا تو بوڑھی عورت نے کہا امیر شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ فیصلہ کرنا ہے یا قیامت کے دن پل پلسرات پہ فیصلہ کرنا ہے میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ یہ بتا دے اس پل پہ فیصلہ کرنا ہے یا قیامت کے دن پل پلسرات پہ فیصلہ کرنا ہے جب اس نے پل پلسرات کا نام لیا تو بادشاہ کا دل کام اٹھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے سواری سے نیچے اترا اور پوچھا کہ کیا کہنا چاہتی ہو عورت نے اس کو واقعہ سنایا بادشاہ نے اس کو سات گایوں کے برابر قیمت ادا کی اور کہا اما مجھے یہ حق یہی معاف کر دے میں قیامت کے دن پل رات پہ اس کا جواب نہیں دے سکتا تو جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان اپنے معاملات کو دنیا میں سمیٹتا ہے اور قیامت کے دن کی باتوں سے انسان اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اس لیے ذکر کا اصل مقصود ہے السلام علیکم یہ گاڑی ہے اس کا نمبر ہے پانچ چھ تین ایک نو دو فائیو سکس تھری ون نائن ٹو اس کو فارچون فارچونر مہربانی فرما کے اس کو بتا لیجئے کسی کا راستہ ہوگی چنانچہ اس بات کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے مشائق سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے اور یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ کیفیت آ جائے کہ ہم اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ کے پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان ظاہرہ بھی پاک ہو جائے اور اس کا من بھی صاف ہو جائے اس لیے فرمایا ان اللہ حب الطوابین و حب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں متطاہرین ہے جو جسم کو پاک رکھتے ہوں اور طوابین ان کو کہتے ہیں جو اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک کرتے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ تن کی پاکی کو بھی پسند فرماتے ہیں اور من کی پاکی کو بھی پسند فرماتے ہیں انسان باہر سے بھی صاف ہو من سے بھی صاف ہو ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ نبی علیہ السلام اسلام صاحب کرام کو ایسے واقعات سنایا کرتے تھے کہ تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں حدیث مبارکہ میں ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سنایا بندے کا نام تھا ذل کیفل یہ بندہ امیر آدمی تھا مگر اس کی ایک عادت تھی کہ اس کو جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا گناہ کر لیتا تھا اللہ کی شان کے ایک بیوہ عورت تھی ایک غریب عورت تھی بچوں کی وجہ سے پریشان حال تھی وہ اس کے پاس آئی کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ذلقفل نے اسے کہا کہ اچھا میں تمہیں پیسے دے دوں گا لیکن اس کے بدلے تم میری خواہش کو بھی پورا کر دو پہلے تو ایک دو دفعہ اس عورت نے نہ کیا لیکن جب وہ بہت پریشان ہو گئی ایک ایسا موقع آیا کہ اس نے آ کے کہا کہ اچھا تم مجھے پیسے دو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں پیسے دوں گا مگر اس کے بدلے میں اپنی خواہش بھی پوری کر لوں گا عورت خاموش ہو گئی ذلقف سمجھا کہ یہ مان گئی ہے چنانچہ اس نے اس کو پیسے دے دیے جب وہ گناہ کرنے کے لیے عورت کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ عورت کانپ رہی تھی ذلقف نے پوچھا تم کام کیوں رہی ہو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا مجھے مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آنا پڑا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا اس وجہ سے میں آ گئی ہوں ورنہ میں گناہ کو پسند نہیں کرتی اس کے دل کی کیفیت کا اثر اس ذلقفل پر اتنا پڑا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ اچھا تم پیسے بھی لے جاؤ اور میں گناہ بھی نہیں کرتا اللہ کی شان کے وہ عورت گئی یہی رات تھی جس رات میں ذلقفل کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وفات ہو گئی تو نبی السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے دروازے پر لکھوا دیا اللہ نے ذلقفل کی توبہ کو قبول فرما لیا تو ذلقفل کی توبہ قبول ہو گئی اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا جو صحابی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی الاسلام سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں کم از کم پچیس مرتبہ نبی الاسلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ واقعہ خود میں نے سنا ہوگا اب بتائیں کہ اگر پچیس مرتبہ اس صحابی نے یہ واقعہ سنا اس کا مطلب یہ کہ نبی نے پچیس دفعہ کم از کم یہ واقعہ سنایا ورنہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دفعہ بھی سنایا ہو اور وہ صحابی موجود نہ ہو تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اس واقعے کو بار بار سناتے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا نوجوانوں کے دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی تعلق پیدا کیا کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑیں ہمارے مشائق بھی اسی محنت کو کرواتے ہیں اور انسان کو ایک ایسا ایمان جو ہے وہ ملتا ہے جس کو مقام احسان کہتے ہیں ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہتا ہے انسان ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا کہ جب بندے کو ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہی نہیں کہ وہ مرد اور عورت کے تعلق کے معاملے میں بس اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زندگی کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں چنانچہ بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا آپ جانتے ہیں کہ عورتیں مال کے معاملے میں کافی کمزور ہوتی ہیں مرد جمال کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں عورتیں مال کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں ان کے لیے مال بڑا فتنہ ہوتا ہے اور پھر اگر دو شوقنیں ہوں تو شوقنوں کے درمیان تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ حسد ہوتا ہے عداوت ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ شوقنیں ایک دوسرے کے معاملے میں احکام شریعت کا کوئی خیال نہیں کرتی ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ کھلی جنگ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جب دلوں میں اللہ کا خوف ہو پھر تعلق ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے چنانچہ ایک واقعہ عورتیں بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ پہلے زمانے میں عورتوں کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کتابوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا جو اجناس کی تجارت کرتا تھا یعنی دیہات سے وہ اجناس خریدتا تھا اور پھر شہر میں ان کو بیچتا تھا چنانچہ جن دنوں میں فصل کا دمانہ ہوتا تھا ان دنوں اس کو دیہات میں جا کر رہنا پڑتا تھا تاکہ وہاں سے اجناس کو وہ خرید سکے اور شہر اپنی دکان پہ لا کے بیچ سکے اس کے زندگی کے تقریباً چار چھ مہینے دیہات میں گزرتے تھے اور باقی چار چھ مہینے شہر میں گزرتے تھے کچھ سال تو وہ اپنا کاروبار اسی طرح کرتا رہا پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ میں آتا ہوں اور مجھے اس دہات کے شہر میں رہنا پڑتا ہے اور یہاں میں اپنی بیوی کو مس کرتا ہوں تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر ایک دوسرا نکاح کر لوں شریعت نے نکاح کی اجازت تو دی ہے مگر وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ میری پہلی بیوی نیک بھی ہے اچھی بھی ہے خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے اس کو پتہ چلے گا تو اس کا دل دکھے گا اور وہ بیوی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بس مجھے خاموشی سے نکاح کر لینا چاہیے اور ایک بیوی کو میں شہر میں رکھوں اور دوسری بیوی کو دیہات میں رکھوں گا ان کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلے گا لہذا ان کی دل آزاری نہیں ہوگی چنانچہ اس نے دیہات والی جگہ پر بھی نکاح کر لیا اور اس بیوی کو گھر لے کے دیا اور وہاں اس نے رہنا شروع کر دیا جب اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے یہ واپس آیا اور شہر والی بیوی کے پاس پہنچا تو عورتوں کو اللہ تعالی نے اس معاملے میں بہت جو ہے وہ وزڈم دیا ہوتا ہے بہت بصیرت دی ہوتی ہے وہ بہت جلدی خاوند کے اندر تبدیلی کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تبدیلی کیا ہے چنانچہ یہ واپس آیا تو بیوی نے تھوڑی دیر میں فگر آؤٹ کر لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں اب خاوین نے تو نہیں بتایا تھا لیکن عورت نے بھانپ لیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ چنانچہ وہ اچھی عورت تھی اس نے خاوین سے بات نہیں کی تذکرہ نہیں کیا مگر دل میں اس کے بات رہی کہ زندگی میں کوئی تبدیلی اس کے آئی ضرور ہے چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک بوڑھی عورت کو اس نے بلایا اور اس کو کہا کہ میں تجھے اتنے اتنے پیسے انعام دوں گی تم ایسا کرو کہ میرا خاون جہاں جاتا ہے نا وہاں اس شہر میں جاؤ اور ذرا بتاؤ کہ یہ وہاں کیسے زندگی گزارتا ہے بڑی عورت کو پیسے ملنے تھے وہ اس شہر پہنچ گئی اور اس نے دو چار دن میں تحقیق کر لی کہ اس بندے نے یہاں نکاح کیا ہوا ہے اور ایک گھر لیا ہوا ہے اور بیوی بی کو وہاں رکھا ہوا ہے تو شہر میں اس بیوی بی کے پاس رہتا ہے اور جب دیہات میں جاتا ہے تو دوسری بیوی بی کے پاس وقت گزارتا ہے اس نے آ کے پہلی بیوی بی کو پوری باتوں کی اطلاع دے دی اب عورت کمزدہ تو بہت ہوئی مگر اس نے سوچا کہ جب خاوند میرے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے مجھے ٹائم بھی دیتا ہے میرے ساتھ محبت پیار کا برتاؤ بھی کرتا ہے اور مجھے رزق کی تنگی بھی نہیں ہونے دیتا تو میں خام مخواہ کیوں اس سے بات کر کے اپنے وقت کو جو ہے وہ پراگندہ کروں وہ خاموش رہی اس نے بات کوئی نہیں کی اللہ کی شان کہ اسی دوران اس کے خاوند کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جوانی کے اندر وہ خامند فوت ہو گیا جب خامند فوت ہوا تو علماء اکٹھے ہوئے اور اس کی وراثت تقسیم کا مسئلہ چلا اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے درہم و دینار ہوتے تھے چنانچہ جب اس کے مال کو تقسیم کیا گیا تو عورت کے حصے میں چار بوریاں پیسے آئے دینار آئے چار بوریاں بھری ہوئی تھیں چنانچہ جب عورت کے گھر میں چار بوریاں دینار کی آئیں تو اس عورت نے دل میں سوچا کہ علماء کو تو یہی پتہ ہے کہ میں اکیلی بیوی ہوں مگر مجھے پتا ہے کہ اس کی ایک بیوی اور بھی تھی جو دیہات میں ہے لہذا یہ چار بوریاں میرا حق نہیں اس میں دیہات والی بیوی کا بھی حق ہے لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا اور اس کا برابر بابر کا حصہ ہے دو بوریاں میری ہیں دو بیریاں اس عورت کی ہیں جو دیہات میں اس کی بیوی ہے اس نے اسی بڑھی عورت کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تجھے اتنا پیسہ انعام دوں گی یہ دو بوریاں پیسوں کی لے جاؤ اور اس کو جا کے اس کی دوسری بیوی تک پہنچاؤ کیونکہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ اس کی دوسری بیوی بھی تھی اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں آیا دیکھا دل میں جو اللہ کا خوف تھا اس نے اس عورت کو مجبور کیا ورنہ تو اس کو چار بوریاں مل گئی تھیں وہ مزے کی زندگی گزار سکتی تھی مگر دین انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیتا ہے دنیا نہیں جانتی تھی عورت تو جانتی تھی نا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس کی دوسری بیوی بھی ہے اس نے دو بوریاں دوسری بیوی کی طرف بھجوا دی بوڑھی عورت وہ دو بوریاں لے کے دیہات والی عورت کے پاس گئی اور وہاں جا کے اس کو اطلاع دی کہ تمہارا خامن فوت ہو گیا وہ عورت بہت روئی بہت روئی جس کو اطلاع ملی پھر اس نے کہا کہ یہ دو بوریاں اس کی پہلی بیوی نے تمہارا حق بھجوایا یہ وراثت میں تمہارا حصہ بنایا تو اس کی بات سن کر اس دوسری بیوی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ میرا حصہ لے کے میرے پاس آ گئیں مگر اب میں بھی تمہیں اتنا پیسہ انعام دیتی ہوں تم یہ دو بوریاں واپس لے کے جاؤ اور پہلی بیوی کو واپس دے جاؤ اس نے کہا کہ پہلی بیوی کو کیوں دوں اس نے کہا اس لیے کہ جب میرا خامد آخری مرتبہ یہاں سے جانے لگا تھا تو کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہوا تھا اور اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اب یہ طلاق یا میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے مخلوق میں سے کسی کو نہیں پتا چونکہ میں اب اس کی بیوی نہیں تو میں اس کے مال کی وراثت میں شامل نہیں ہوں یہ پہلی بیوی کا حق ہے اس کو واپس کر دو چناتہ اس نے دوسری عورت نے وہ دو بوریاں اس پیسوں کی پہلی بیوی کو واپس کر دیں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کے معاملات اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے مال کے معاملے میں عزت کے معاملے میں وہ کس طرح جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بن کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خوف عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رئیسلم نے فرمایا اتخلا ہی کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو ہمیں اللہ کا وہ خوف مل جائے ہم ہر جگہ اللہ سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم شوق کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں کے مواقع سے بچ کر نیکی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ان شاء آپ ان اعمال کو باقاعدگی سے کریں گے آپ کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آئے گی اعمال بڑے آسان ہیں اجت اخبار سو مرتبہ پڑھنا از تخلّہ ربی منق الظمبم وطوب و علی درشیف سو مرتبہ پڑھنا اللہ صلی علی سعید محمد ولا عل سعید نا محمد وبارک وسلم اور تیسرا قرآن مجید روزانہ پڑھنا ایک پارا پڑھیں تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح اور بھی مشکل ہے تو چلو چند صفحے صحیح مگر پڑھا ضرور کریں سورہ یاسینی صبح میں پڑھ لیا کریں دوسری صورتیں پڑھ لیا کریں جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کیا روزانہ کریں اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیں السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فعین ہو کلام اللہ کہ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے اور چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بار ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تو زندگی ایسی بن جائے کہ کام کاج کرتے ہوئے بھی دل میں ہمارے اللہ کی یاد رہے ایسے بندے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تو ہیم تجارتوں والا بے ذکر اللہ وہ بندے جن کو خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اللہ دین یزن اللہ حقیام وقعودم والا جنوبیم جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کہ انسان اپنے من میں اپنے اللہ کو یاد کرے قرآن پاک کی آیت ہے رب کا فی نفسک ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں مفسرین نے لکھا عئی فی قلب اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں اللہ کو کیسے یاد کریں فرمایا تجر و وقیفہ اللہ سے گڑگڑاتے ہوئے اور بہت خفیہ طریقے سے چنانچہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں یعنی آپ نے زبان سے اللہ پڑھنا نہیں ہے دل پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہیں اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں اس کے لیے ذکر قلبی ذکر خفی ذکر سری ذکر خامل یہ چار الفاظ حدیث پاک میں اس کے لیے آئے ہیں تو یہ ذکر ہم نے کرنا ہے جس ذکر کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے حضرت شیخ ادیث مولان دکھریہ رحمۃ فضائل ذکر میں لکھتے ہیں کہ اس ذکر کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے میاں نے عاشق و معشوق رم زیز کرامن کا رحم راہ ہم خبر نیز عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے کہ یہ ذکر بندہ کرتا ہے اپنے دل میں اور فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا چنانچہ حضرت شیخ عدیس رحمۃ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذکر قلبی کر رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے اور فرشتے لکھتے ہیں اس بندے کے جسم سے خوشبو آ, خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے ہو کیا رائے ان کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے میرے فرشتوں تم نے یہ کیا لکھا ہے اس کے بندے خوشبو آئی خوشبو آئی خوشبو آئی, خوشبو آئی اے اللہ ہمیں اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی ہم نے تو لکھ دیا اللہ فرمائیں گے یہ وہ وقت تھا جب یہ بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا تمہیں خوشبو محسوس ہوتی تھی یہ میرے اور بندے کے درمیان راز تھا آج اس کا جر میں اس بندے کو خود عطا فرماتا ہوں تو یہ بے ریا عبادت ہے جو دل میں ذکر کی جاتی ہے زبان سے بھی انسان ذکر کر سکتا ہے مگر زبان کے ذکر کا دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ہاتھ میں تصویر ہوگی ہوٹ ہل رہے ہوں گے دوسروں کو پتا ہوگا کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے لیکن دل میں کون کس کو یاد کر رہا ہے کسی کو کیا پتا تو یہ بے رعا عبادت ہے اندروں شو آشنا ہو بس بھروں بیگانہ وش تو اندر سے آشنا ہو اور اوپر سے بیگانہ بن کر رہے ہے ای طریقہ زیبر اوش کم تر اندر در جہاں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے مگر دنیا میں بہت تھوڑا ہے تو اس میں انسان دل سے اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے اور دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے دل کا تعلق اللہ سے ج... دل کی تار اللہ سے جڑی ہوتی ہے وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فر یاد کرتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لب خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ بہت پسند ہے چناتی یہ پانچ اموال ہیں آپ ان کو باقاعدہ کریں اور اس کی برکت اپنی آنکھوں سے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں نیکی تقوا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر ان رب العالمین تو کر لیجئے سبحان ربی اللہ علی ولسلی علیہ سید محمدماََ علسنہ محمد, محمد وبارک وسلم اے کریم آکا ہم آپ کے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما الا معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما کریم کا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا میرے مالک ہمیں نیکی تکوا کی زندگی نصیب فرما رب کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی کے ہر کام کو نبی علیہ السلاط والام کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ماں سیوا کی محبتوں سے محفوظ فرما اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اللہ بعض لوگ بیماریں اور ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ان کے لیے صحت کی دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل مستمر نصیب فرما اللہ فمرزانہ شفاء اللہ سقم ام ولا مرضا اللہ رب الناس اضہب الباَ عشفان تشافی لا شفان اللہ شفا نلا شفا کا شفا اللہ سقم ولا مراضا اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما اور ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ جن کے کاروبار خراب ہیں ان کے کاروبار اچھے فرما اور اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پرو عالم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما کریم آقا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے رب کریم گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا خوف عطا فرما اور نیکی کا کام بھاگ بھاگ کر کرنے کے لیے ہمیں اپنا شوق نصیب فرما رب کریم ہمارے دل کی حالت کو اچھا فرما اس دل کو منور فرما اس غافل دل کو ذاکر بنا اس سیاہ دل کو منور فرما اے اللہ ہمارے مردہ دل کو زندہ فرما اور اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما کریم آکا ہماری دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما ہماری دینی پریشانیوں کو دور فرما اللہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ جو گناہ ہم نے کیے ان کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما اہلا دور قریب سے جو مرد آیا عورتیں چل کے آئی ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما کریم آقا جنہوں نے دووں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما پروتگار عالم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما اور ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا جو نوجوان بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اہلا ہمارے جن دوستوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا اور اس کو محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما اہلا اس جگہ کو امن اور سلامتی کے ساتھ آباد فرما اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما پروتگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمیں اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نصیب فرما ہمیں نیکی تقوی کے زندگی نصیب فرما اے اللہ پاکیزگاہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے بےآسرا نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے پرو عالم ہم نے جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انقان تصمیع العلیم تو بلعینہ انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہبیبی حبیبی سیدنا محمد ام علیہ و اصحاب ہی اجمائین یا کیا